بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدََََََََََََََََََََصن و رسول كريم حضر عبد المرطى نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے کلام اللہ شریف پڑھا اس نے علوم نبوت کو اپنے پسلیوں کے درمیان لے لیا گو اس کی طرف وحی نہیں بيجى جاتی حامل قرآن کے ليے مناسب نہیں کہ غصے والوں کے ساتھ غصہ کرے یا جاہلوں کے ساتھ جہالت کرے حالانکہ اس کے پیٹ میں کلام اللہ کا کلام ہے میں مضر شیخ نور اللہ مرقد لکھتے ہیں چونکہ وحی کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گیا اس لیے وحی تو اب آ نہیں سکتی لیکن چونکہ یہ حق سبحانہ نہ ہو تقدس کا پاک کلام ہے اس لیے علم نبوت ہونے میں کیا تعمل ہے اور جب کوئی شخص علوم نبوت سے نوازہ جاوے تو نہایت ہی ضروری ہے کہ اس کے مناسب بہترین اخلاق پیدا کرے اور برے اخلاق سے احتراض کرے فضیل ابن و ایاض اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حافظ قرآن اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے اس کے لیے مناسب نہیں کہ لہو و لعب میں لگنے والوں میں لگ جاوے یا غافلین میں شریک ہو جاوے یا بے کار لوگوں میں داخل ہو جاوے سبحان ارشد اللہ, اللہ الہ اللہ